اللہ آج کے دن کی رہا ہے ان کل اثر کے نماز کے بعد پھر سے اس دور دنیا کا آواز ہوگا میں خواتین سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ اوپر سے بچوں کی کریں کیونکہ ہو رہا ہے ہو رہی ہے تو بچوں پر کنٹرول کریں اور جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان سے آ جائیں تو زیادہ بہتر رہے گا تو, کی کی ہیں تو آج کے دور دنیا کی آخر کا آباد ہونے والا ہے ان شاء اللہ کی ماہ کے تھوڑی بات دوبارہ اس کا آباد ہوگا جسے آج آپ لوگوں نے شرکت کی ہے امید ہے کہ کی جا رہی کل آپ لوگوں سے شیپ لائیں کیونکہ کتاب بہت اہم ہے ہمارے عقیدے اور مار سے بہت اہم کتاب ہے جس کا پڑھنا ہر شاہد عقیدہ اور ہر مطلب سنت کے لیے ضروری ہے اس لیے کتاب رکھی گئی ہے لہذا آپ لوگوں نے اس طریقے کے ساتھ شرکت کی ہے بلکہ ایسی امید ہے کہ ان شاء شکر کریں گے اللہ اب نے ہمیں توحید کا علم حاصل کرنے سب کرنے کی توفیق ہاتھ اُنائے گزارش کرتا ہوں کہ شیخر ملاقات الحمد اللہ رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله رسول محمد اجماعین رب المین کی حمد و طنا و تعریف و توصیف ہے اور بے شمار درود سلام ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ابو محمد الحسن ابن علی ابنخلف البربہاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جان لو یہ بہت ہی اہم ہے اس لیے میں گزارش کروں گا کہ بات کو غور سے سنی جائے کیونکہ جب تک غور سے سنی نہیں جائے گی بات سمجھی نہیں جائے گی اور جب بات سمجھی صحیح سے نہیں جائے گی تو معنی اور مطلب کچھ بھی غلط نکالا جا سکتا ہے اور اللہ نے قرآن مجید میں کہا اللہدین القول۔ کہ جو قول کو بہت غور سے سنتے ہیں یس کا مطلب بڑا غور سے سنتے ہیں بات کو کتاب و سنت کی بات کو فیت طبی احسنا غور سے سننے والے پھر اس کی اچھی سے پیروی بھی کرتے ہیں اس کو اچھے سے مانتے بھی الا اقلین ہداحم اللہ ایسے ہی لوگوں کو یعنی جو باتوں کو غور سے سنتے ہیں کتاب و سنت کی بات کو پھر اس کی اچھے سے پیروی کرتے ہیں اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے اور جب ہدایت مل جاتی ہے اولا ایک أُولُ تو پھر ان کی عقل بھی پختہ ہو جاتی ہے یہ عقل والوں کے سطح میں شمار ہوتے ہیں گویا دین کے اوپر عمل کرنے والا عقل مند ہے جو دین پر عمل نہیں کرتا ہے اس کے عقل میں کمی ہے تب تو وہ اپنے اپنے رب کی اس راہ کو اختیار نہیں کرتا جس راہ پر بڑے بڑے چل کر کے کامیاب ہوئے تو بہرحال مسئلہ بہت اہم ہے امام بربہاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں جان لو کہ راہ راست سے نکلنے کی دو صورتیں یعنی اس انسان اہل سنت سے کب نکل جاتا ہے کس صورت میں نکل جاتا ہے تو اس کی دو صورتیں ایک کوئی ایک مسئلے میں اہل سنت سے نکل جاتا ہے وہ ہے اصل میں اہل سنت چاہ بھی راہ خیر عالم ہے غلطی ہو گئی تو صرف اس مسئلے میں وہ اہل سنت سے نکلے ہیں وہ سنی ہیں سلفی ہیں اہل عدیت ہیں لیکن جس موقف کو انہوں نے اختیار کیا ہے وہ سنی مسئلے... تو اہل سنت کا مسلک نہیں ہے اہل سنت کا یا سلفیوں کا موقف نہیں اس باب میں ان کا موقف درست نہیں ایک آدمی ہے ایک عالم ہے جو کتاب و سنت کی نشر و احاط کرتے ہیں سلفیت ان کی ہمیشہ ترجیح ہوتی ہے لوگوں کو صحابہ کرام کی تعلیمات سے ان کی تربیت سے جوڑنے کی ہمیشہ کوشش کرتے ہیں لیکن کسی ایک دو تین موقف ایسا ہے جو سلف صالحین کے خلاف ہے لیکن ان کا مقصد ہمیشہ کتاب و سنت کی بالا دستی اور فہم سلف کی بالا دستی ہوتی ہے اگر ایسے شخص سے غلطی ہو جائے تو وہ غلطی جو ہے اس باب میں وہ سلف میں سلف کے اوپر یعنی منہجے سلف پر نہیں ہے اس باب میں وہ منہج سلف پر نہیں ہیں اور ان کی غلطی کی اتباع نہیں کی جائے گی اب جیسے مثال کے طور پر صحابہ کے ان کے ایمان عقید منہج پر کوئی کلام کر سکتا ان سے غلطی ممکن ہے ممکن ہے کیونکہ معصوم انل خطا کون ہے نبی سلواز اگر صحابہ سے کوئی اجتہادی غلطی ہو جائے اور ہمارے سامنے دلیل کی روشنی میں بالکل واضح ہو جائے کہ یہ بات کتاب و سنت کے خلاف ہے تو ہم صحابہ کی اس غلطی کو مان کر کے اس پر عمل کریں گے یا پھر ہم کتاب و سنت کی اس بات پر عمل کریں گے جو بے آئینی سنت رسول کے مواقع <سنت> <محبت> یہ صحابہ کی توہین تو نہیں ہو اب جو جس صحابی کا وہ قول ہے اس قول کو سامنے رکھ کر کے اس کے نیچے کتاب و سنت اور دیگر صحابی کے اقوال بیان کر کے ہم کہیں کہ یہ جو موقف ہے صحابی کا اس صحابی رسول اللہ کا یہ موقف صحیح نہیں ہے تو کیا اس صحابی کی شان میں توہین ہے نہیں مثال نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے ان کے حق میں دعا کی اللہ المل اے اللہ تو اسے قرآن مجید کا علم سکھا دے مفسر قرآن بنا دے ان کو حبرم من الما کہتے ہیں کہ امت کے جو علم کا سمندر ہے ان کے سینے میں سمویا ہوا بڑے بڑے لوگ ان کے چوکٹ کی ان کے علمی چوکٹ کے کی غلامی کیا کرتے تھے ان کے کچھ موقف ایسے ہیں جس میں اجتہادی لفظش ہوئی ہے جیسے سود کی دو قسمیں ایک ریبن نس اور ایک ریبل فضل ریبن نسیح قرض دیا آپ ادا نہیں کر سکے ایک مہینے کی مہلت دی تھی پھر ایک مہینہ بڑھا دیا اور اس ایک مہینے کے بدلے اس قرض میں کچھ اور پیسہ بڑھا دیا نسیہ مطلب تاخیر کہتے ہیں تو محلت میں جتنی تاخیر ہوگی ادائیگی میں ہم اتنا پیسہ بڑھاتے جائیں گے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں یہ سود ہے اور اس کے اوپر پوری امت نہیں بلکہ جتنے بھی دین آئے اب تک سب اس کے اوپر اتفاق رکھتے ہیں کہ سود ہے ایک ہے ریبل فضل بڑھا کر کے دینا اس کے بارے میں کہتے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہ یہ سود نہیں جبکہ دیگر اہل علم جیسے عبادہ ابن سامت رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کرام سے یہ ثابت ہے کہ رب الفظ نبی کی حدیث کی روشنی میں سی بخاری مسلم کی روایت ہے سود ہے اب نبی کی حدیث ہے دوسرے صحابہ کا موقف ہے کہ رب الفضل سود ہے اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنما کا موقف ہے کہ سود نہیں ہے تو آپ کہیں گے صحابی غلطی کیسے کر سکتے ہیں کیونکہ وہ انسان اور ان تک ہو سکتا ہے وہ دلیل نہ پہنچی تو اب جس مسئلے میں صحابہ کا وہ موقف ہے جو دوسرے صحابی کے موقف سے الگ ہے کتاب و سنت سے الگ ہے ایسی صورت میں ہمیں کون سا موقف اختیار کرنا چاہیے صحابی کا وہ موقف جو کتاب و سنت سے الگ ہے یا وہ موقف جو کتاب و سنت کے موافق ہے موافق اگر کوئی ہم سے کہے گا کہ فلا صحابی کا تو موقف ہے ریب الفظل تو جائز ہے سود نہیں ہے ہم اس کو اگر کہتے ہیں کہ اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا جو یہ موقف ہے اس موقف کے مقابلے میں دوسرے صحابی کا موقف ہے اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ریبل فضل سود ہے تو اگر ہم اس صحابی کے موقف کو درست نہیں مانتے ہیں تو کیا ان کی شان میں توہین ہے اہل علم نے کہا اس کے اوپر وقلا کا علماء کا پورے لوگوں کا اتفاق ہے کہ کسی کی بات کو جو کتاب و سنت کے خلاف ہو اگر اس کے اوپر کتاب و سنت کے مطابق آثار صحابہ اور سلف کے مطابق رد کیا جائے تو اس کو غلط نہیں کہا جائے گا بلکہ دین کا دفاع کہا جائے گا آج صورت حال یہ ہے کہ کوئی بدعقیدہ کی یا بدعقیدگی کی نشر و اشاعت کرتا ہے اور اپنے آپ کو اہل حق اور اہل سنت میں شمار کرتا ہے اس کا نام لیے بغیر اس پر رد کر دیتے ہیں تو وہ آپ کو متصر جلباز اور تہمتیں لگانے والا کہتا ہے اور کہتے ہیں ہم نے جو غلطی کیا تھا یا فلاں صاحب نے جو غلطی کی تھی آپ کو پرسنل میں جا کر کے بتانا چاہیے کال کر کے بتانا چاہیے اگر کوئی آدمی سامنے میں غلطی کرے گا تو اس کے اوپر رد بھی تو سامنے میں ہونا چاہیے اور ان کی غلطی پہ رد کرنے سے جیسے صحابہ کی غلطی پر سلط صالحین نے رد کیا تو صحابہ کی شان میں کوئی تنقیص نہیں ہوئی تو کسی عالم کی غلطی پر رد کرنے سے ان کی شان میں کیسے تنقید ہو جائے گی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم ان سے فتوا پوچھا گیا کہ حج تمتع افضل ہے یا حج افراد حج کے ایام میں حج کی تین قسمیں علماء بیان کرتے ہوں گے تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ حج تمتع افضل ہے افضل حج جو ہے حج تمتع ہے تو سائل نے جو سوال کرنے والا تھا اس نے کہا ابو بکرو عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حج افراد افضل ہے تو صحابی رسول یہی عبداللہ بن عباس رضی اللہ نے سائر سے پوچھنے والے کو کہا یوشک قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتقولون قال ابو بکرین میں کہہ رہا ہوں کہ نبی نے اس کو کیا ہے اور اس کو افضل قرار دیا ہے تم ابو و عمر رضی اللہ عنہما کی بات سے نبی کی حدیث کا معارضہ کر رہے ہو ٹکراؤ پیدا کر رہے ہو تمہارا یہ عمل اور تمہاری یہ حرکت اس قابل ہے جو تم حدیث رسول کے مقابلے میں کسی صحابی کا قول پیش کر رہے ہو اس عمل پر اللہ تمہارے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش ہے ایک صحابی رسول ان کے سامنے ایک دوسرے صحابی کا قول پیش کیا گیا اس حدیف کے مقابلے میں جو اس صحابی نے پیش کی تھی غصہ ہو گئے بلکہ سامنے والے کو دھمکایا اور کہا کہ یہ حرکت تمہاری درست نہیں ہے حدیث رسول کے مقابلے میں تم صحابے کے کا قول پیش کرو یہ عمل درست نہیں ہے حدیث رسول آ گئی امنا صدکنا کہو یہ عمل کرو گے تو سنت رسول کی مخالفت میں یا اس کے خلاف کسی کا قول پیش کرنے میں کرنے کی وجہ سے اللہ تم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا سکتا اب جب ایک صحابی کے قول کی مخالفت ایک صحابی پر اتنی گرا گزری تو ایک عالم سے کسی عقیدے کے مسئلے میں کسی اصولی مسئلے میں کسی منہجی مسئلے میں غلطی ہو جائے تو دوسرے عالم کے اوپر کتنا گرا گزرتا ہوگا اب سوال یہ ہے کہ جب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنما کی یہ بات حضرت عمر رضی اللہ عنہ یا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو پتا چلی تو کیا انہوں نے کہا کہ تم میرے خلاف بد کلامی کرتے ہو بلکہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنما سے یہی مسئلہ پوچھا گیا یہی مسئلہ حج افراد حج تمتوں کا بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے کے زیادہ قابل ہے یا میرے والد و خلیفہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی؟ ایک بیٹے نے خلیفت المسلمین اور اپنے والد کا تمام احترام رکھتے ہوئے ان کے موقف کی مخالفت کی تو اگر کسی کے موقف سے کسی عالم کے موقف سے کسی دوسرے عالم کی اختلاف ہوتا ہے اور کتاب و سنت کی روشنی میں اسے بیان کرتے ہیں وہ عالم یا علماء جو سامنے والے کو بر اور غصہ نہیں ہونا چاہیے اور اسے اپنی کثر شان نہیں سمجھنی چاہیے کہ اس میں میری شان گر گئی بلکہ یہ سوچنا چاہیے کہ جس مسئلے میں میں نے لغزش کی میرے فنا بھائی نے اٹھ کر کے وہاں پر دین کا دفاع کیا اور صحیح میری رہنمائی کرنے کی کوشش کی. لیکن ہر بات بات کو جب مقصد اپنے نفس کی طرف دعوت ہو تو ایک بات کی بھی مخالفت انسان کو گھرا گزرتی ہے لیکن جب مقصد کتاب اللہ اور سنت رسول کی بالادستی ہو صحابہ کرام کے منہج کی نشر و اشاد ہو تو انسان اپنے آپ کو غلط ٹھہرا کر کے اس غلطی کو قبول کر کے سنت کی بالا دستی کو قائم رکھتا ہے. یہی صرف صالحین کا موقف ہے چنانچہ ابن عقیل الحمدل رحم اللہ گزرے بڑے عالم تھے انہوں نے بعض مسائل میں معتزلہ کی تائید کی اور صلف صالحین کے عقیدے کی مخالفت کی اور پرزور مخالفت کی اس سلسلے میں انہوں نے ایک کتاب لکھ دی جب علماء کو پتہ چلا تو عقیدے کی خرابی اس قدر سنگین تھی کہ بعض حنابلہ علماء نے ان کے قتل کا فتویٰ صادر کر دیا ان کو زندیق کہا ابن عقیل الحنبلی ان کو زندیق کہا جب ان کو پتا چلا کہ فلا فلا بڑے عالم ہمارے خلاف ہیں چھپ چھپا کر کے آئے اور ان سے کہا کہ ہمیں معاف کر دیں ہم اپنی غلطی سے توبہ کرتے ہیں تو ان کو کہا کہ صرف اس طرح توبہ کرنے سے بات کام نہیں چلے گا بات نہیں بنے گی فلا جامع مسجد کے اندر آؤ لوگ آئیں گے اعلان کیا جائے گا کہ ابن عقیل اپنے تمام سابقہ عقیدے سے جو معتصلی عقیدے کو انہوں نے بیان کیا اس سے توبہ کرتے ہیں سب لوگ آئے اور انہوں نے باضابطہ توبہ کا اعلان کیا اپنی بات پر اور اپنے موقف پر شرمندگی کا اظہار کیا اور لوگوں نے اس توبہ کو بخوشی قبول کیا ان کی شان میں کوئی بھی کمی واقع نہیں ان کے ڈیڑھ سو سے دو سو سال کے بعد ابن عقیل الحمدل رحمہ اللہ کے ڈیڑھ سو سے دو سو سال کے بعد ایک عالم آتے ہیں جن کا نام ہے ابن خدامہ المقدسی انہوں نے کتاب لکھی دم الکلام ابن عقیل الحمبلی رحمہ اللہ پر رد ہے اب ظاہر سی بات ہے جو ڈیڑھ سو سال کے بعد پیدا ہو رہے ہیں اپنے بڑے سے بہت چھوٹے ہوں گے اور ڈیڑھ سو سال کے بعد ایک غلطی ہو چکی ہے ڈیڑھ سو سال کے بعد پھر اس غلطی پر رد کر رہے ہیں تو لوگوں نے پوچھا اس پتہ ہو چکی رد ہو چکا ہے آپ کیوں رد کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا مجھے بھی پتا ہے کہ ابن عقیل الحمبلی رحمہ اللہ نے توبہ کر لیا ہے اللہ ان کی توبہ قبول کر لے اپنی گمراہیوں سے انہوں نے توبہ کر لیا ہے لیکن کیا ان کی وہ کتاب جس میں انہوں نے گمراہی لکھی تھی وہ جن جن تک پہنچی ہے اس زمانے میں یا آج تک لوگ اس کو ایک دوسرے کو تقسیم کر رہے ہیں کیا ان ان تک ابن عقیل کی توبہ پہنچی ہے تو میں اس نیت سے لکھ رہا ہوں کہ ابن عقیل رحمہ اللہ کی ان گمراہیوں کا پردہ یا ان گمراہیوں سے پردہ اٹھے ان لوگوں کے سامنے جن تک ان کی توبہ نہیں پہنچی اتنے بڑے عالم ڈیڑھ سو سال کے بعد آئے اور پھر رد کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ان کی گمراہیاں جہاں تک پہنچی ہیں کیا پتا کہ وہاں تک ان کی توبہ پہنچی کہ نہیں پہنچی تو ہم دین کے دفاع کے خاطر اور ان گمراہیوں پر رد کرنے کے لیے یہ کتاب لکھ رہے ہیں اگر انہوں نے توبہ نہیں کی ہوتی تو میں انہیں زندیک شمار کرتا ہوں آج اگر بہت ہی احترام کے ساتھ رد کیا جائے تو رد کباب ایسا لگتا ہے کہ کسی نے ان کی عزت پہ چھری چلا دی اسلام کی عزت زیادہ عزیز ہے منہج سلف کی عزت زیادہ عزیز ہے یا کسی عالم کا وہ موقف جو کتاب و سنت اور منہج سلف کے خلاف ہو وہ زیادہ عزیز ہے بکا اور اس کی عزت میں ہماری عزت ہے ہم غلطی کر سکتے ہیں لیکن منہج صحابہ صحابہ کا جو منہج ہے جو فہم ہے وہ غلطی نہیں کر سکتا کیونکہ وہ ایک کا نہیں پورے صحاب کرام کا فہم چنانچہ ابن رجب الحمبلی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ علماء کرام کا اس بات پر اجماع ہے کہ اگر کسی سے کتاب و سنت کے فہم میں کوئی غلطی ہو جائے یہ بداتیوں کی بات نہیں ہو رہی ہے یہ ابن رجب الحمد رحم اللہ کہتے ہیں یہ بداتیوں کی بات نہیں ہے ان کے اوپر تو رد ہے ہی یہ ان علماء کی چون امام بربہاری رحم اللہ نے کہا نا کہ جو غلطی کرتے ہیں ان کی دو قسمیں ہیں ایک وہ عالم سنی جو خیر چاہتا ہے اور اس سے کسی موقف میں کسی مسئلے میں غلطی ہو جائے خاص کر کے اعتقادی اور منہجی مسئلے میں اس سلسلے میں کیا موقف ہونا چاہیے تو ابن رجب الحمد للی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اہل سنت کے عالموں میں سے کسی عالم سے کتاب و سنت کے فہم میں کوئی غلطی ہو جائے یا کوئی ایسی وہ تعویل اور تفسیر بیان کریں جو سلق صالحین کی تفسیر اور فہم کے خلاف ہو اور ایسی دلیل بیان کریں جس دلیل کو سلف صالحین نے ویسے نہیں سمجھا ہو تو کہتے ہیں کہ ان سے تحزیر کی جائے گی تاکہ لوگ ان کی اس غلطی میں اس عالم کی اس موقف میں جو غلطی ہوئی ہے اس میں اقتدا نہ کریں اور اس پر کہتے ہیں اجماع ہے اجماع کا مطلب جانتے ہیں یعنی کسی نے مخالفت نہیں کی اور اہل بدت کے اجماع کا اعتبار نہیں ہوتا اہل بدعت اہل سنت کے اجماع کا اعتبار ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ اس بات پر کہ کسی عالم سے غلطی ہو جائے اس کے ان کے اوپر رد کرنے میں اس غلطی میں رد کرنے میں اجما ہے اس کے اوپر اجما ہے اور کہتے ہیں کہ اہل علم میں سے کسی نے کسی عالم کو ان کی غلطی پر نہیں چھوڑا بلکہ رد کیا چھوٹی ہو بڑی ہو ابو فور رحمہ اللہ بڑے عالم تھے تھے امام احمد نے بڑی تعریف کی ان سے غلطی ہوئی ایک اعتقادی عقیدے کے مسئلے میں امام احمد رحم اللہ نے ان پر سختی سرت کیا بلکہ کہا ان کے ساتھ بیٹھا نہیں جائے گا انہوں نے پھر توبہ کیا ان کو بات سمجھ میں آئی اور جا کر کے پھر امام احمد رحم اللہ نے ان کے سلسلے میں پھر سے اچھا موقف اختیار کیا تو کہتے ہیں کہ اہل سنت میں سے کسی نے کسی کی غلطی کو قبول نہیں کیا ہے ہم آپ کو ہم کسی کو عالم اس لیے مانتے ہیں کہ وہ کتاب و سنت کی نشر و اشاعت اس طرز پر کریں گے جس طرز پر صحابہ اکرام کرتے تھے اگر اس میں وہ غلطی بیع... غلطی کریں گے تو ہم ان کی اس غلطی کو اختیار نہیں کریں گے بلکہ ان کی ان باتوں کو اختیار کریں گے جو کتاب و سنت کے موافق ہو مزید یہ کہ ان کی اس غلطی پر خاموشی بھی اختیار نہیں کریں گے اس غلطی پر رد کریں گے کتاب و سنت کی روشنی میں ان کے احترام کو ملحوظ رکھتے ہوئے ان کی عزت کو باقی رکھتے ہوئے ابن رجب رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر کسی عالم پر رد کیا جائے تو کسی بھی عالم نے اس رد کو ان کے سلسلے میں تان و تشنی نہیں مانی آج کہتے ہیں نا کہ کچھ آتا جاتا نہیں ہے نیا نیا فارغ ہے فلا پر رد کر دیا میدانی آدمی بنو میدان میں آ کر کے دیکھو تب سمجھ میں بات آئے گی میدان کیا ہوتا ہے کتاب و سنت سے بڑھ کر کے میدان ہے جو علما کبھی میدان میں نہیں اترے تعریف کرتے رہے تصنیف کرتے رہے کیا ان علما کو دعوتی میدان نہیں معلوم ہے تو کہتے ہیں کہ کسی نے بھی اس چیز کو تان نہیں مانا ہے کہ کوئی عالم کسی عالم کی غلطی پر رد کرے تو یہ ان کے سلسلے میں گستاخی نہیں ہے انا ان کی مذمت ہے اس کے بعد ایک بہت اہم بات کہتے ہیں ابن رجب الحمد للی رحم اللہ اگر رد کرنے والا فحش کلامی کرتا ہو بدزبانی اس بات کو بہت غور سے سنیں گے رد کرنے والا بدزبانی کرتا ہو بے ادبی کرتا ہو اپنے رد میں فینکر علیہ ہی فحاشتہ عیسا کوئی رد کر رہا ہے رد کرنے والا اہل سنت میں سے ہے اور کسی اہل سنت کے عالم پر رد کر رہا ہے لیکن رد کرنے والا بد زبان ہے بے ادب تو ابن رجب الحنبلی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس کی بے ادبی اور بدزبانی پر رد کیا جائے گا لیکن اس نے جو کتاب و سنت کے موافق رد کیا ہے اس کو لیا بھی جائے یہ نہیں کہ تم نے بدزبانی کی تمہاری بات صحیح نہیں اس کی بدزبانی اس کے اوپر لیکن اس نے جو رد لکھا ہے کتاب و سنت کے موافق اس کو رد نہیں کیا جائے گا یہ اہل سنت کی بات دون اصلی رد ہی وہ کہ اس نے جو رد کیا ہے کتاب و سنت کی روشنی میں اس رد کو اچھی نظر سے دیکھا جائے گا لیکن اسے سمجھایا جائے گا کہ زبان پر کنٹرول رکھو اچھے اخلاق سے پیش آؤ اچھا اخلاق ادب اور اچھا تعامل یہ دوسرے کے دل میں محبت پیدا کرتا ہے اور جلدی بات قبول کی جاتی ہے لیکن اس کو بنیاد بنا کر کے ارے یہ تو بد زبان ہے یہ متشدد ہے سخت مزاج ہے اس کا یہ بے ادب ہے اس کو بنیاد بنا کر کے اس نے جو اصل بات کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی ہے اسی کو پورا گول کر جائے اس کی بات کو اسی کے اوپر اس کی بے ادبی کی وجہ سے رد کر دے ابن رجب الحمد للی رحم اللہ کہتے ہیں درست نہیں اور کہتے ہیں کہ علماء جو ایک دوسرے پر رد کرتے ہیں کسی غلط موقف میں ان کا مقصد حق کا اس حق کا اظہار ہوتا ہے جس حق کو لے کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے کیونکہ ایک عالم کو پوری شریعت کا علم ہو یہ ضروری نہیں ایک عالم کو پوری شریعت کا علم ہو یہ ضروری نہیں تو جتنا علم ہے اس کے مطابق تو وہ صحیح بات کہیں گے لیکن جہاں پر علم نہیں ہے وہاں پر اجتہاد کریں گے تو غلطی کریں گے اب امام بو حنیفہ رحمہ اللہ سے کہیں کہیں پر اجتحادی غلطی ہوئی ہے تو ہم اس کو حدیث کی روشنی میں بیان کرتے ہیں تو ان کی شان میں تنخیص تھوڑی نہ اصل میں تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا بیان ہے وہ بھی یہی چاہتے تھے تمام امہ یہی چاہتے تھے کہ ان کی غلط بات کو چھوڑ دیا جائے اور نبی کی سنت کو اختیار کیا جائے اور ائمہ سلف صالحین کا اجماع ہے یہ ابن رجب الحمد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب ان پر ائمہ سلف صالحین کا اس بات پر اجماع ہے کہ اگر ان پر رد کیا جاتا تھا تو رد کرنے والا چھوٹا ہو یا بڑا ہو اس کے رد کو قبول کرتے تھے اگر رد مناسب ہوتا اور کتاب و سنت کی روشنی میں ہوتا اس بات پر اجماع ہے اب کوئی یہ کہے کہ شیخ الاسلام ابن تعمیہ رحمہ اللہ کے کسی موقف پر رد کرنے کے لیے تمہیں ابن تعمیہ رحم اللہ بننا پڑے گا تو وہ کبھی بن نہیں سکتا اور کبھی رد نہیں کر سکتا تو اگر کوئی کتاب سنت کی روشنی میں کسی کے غلط موقف پر رد کر رہا ہے تو وہ چھوٹا ہے علمی اعتبار سے یا عمر کے اعتبار سے یا بڑا ہے آپ اس کے رد کو دیکھیں اس کی عمر اور اس کے علم کو نہ دیکھیں خلاصہ کلام یہ کہ جو باتیں یا جو آرٹیکلس یا جو موقف یا تعامل درست نہیں ہے کتاب و سنت کے خلاف ہے اس کے اوپر شرعی دلائل سے رد کیا جائے گا اور اس چیز کو علماء پسند کرتے تھے رد کو اور رد کرنے والے کی تعریف کیا کرتے تھے یم دہ یسنون علیہ یہ غیبت کے باب میں داخل نہیں ہوگا مان لیا جائے ابن رجب الحمد رحم اللہ کہتے ہیں مان لیا جائے کہ کسی عالم نے غلطی کی اور اس بات کو ناپسند کرتے ہیں کہ ان کی غلطی پر کوئی رد کرے تو کہتے ہیں فلا عبرت بکراہت ہی ان کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا ان کی ناپسندیدگی کا کیونکہ حق کا اظہار کرنا ہے کسی کی پسند اور ناپسند کا خیال نہیں بلواجب المسلم اب اور مسلمان پر واجب ہے کہ حق کو پسند کرے چاہے وہ کسی کی جانب سے ہو اور اپنی غلطی کا اعتراف کریں اور غلطی کا اعتراف لوگوں کے درمیان کرے کہ ہم فلاں مسئلے میں مجھ سے غلطی ہو گئی ہے. کہتے ہیں کہ یہ تمام بات جو ہے اہل سنت کے بارے میں اہل سنت والجماعت کے بارے میں جو سنی سلفی عہلحدی تعلیم میں ان کی سے غلطی ہو جائے تو یہ موقف ہے اہل بدعت و غلالت ہے گمراہ لوگ ہیں بدعتی ہیں تو ان کے اوپر تو بلا کسی اعتراض کے چو چا کے رد کیا جائے تو اہل سنت کے بارے میں یہ بات ہے تو پھر اہل بدت کے بارے میں اور کیسی بات ہونی چاہیے اس کے بعد کہتے ہیں ومن بالعلماء وليس منهم جو علماء کی شکل و صورت اختیار کرے عالم نہیں ہے علم حاصل نہیں کیا اساتذہ کا کوئی پتہ نہیں ہے کتاب سے علم حاصل کیا ہے بردرس ہے جس کا کوئی شیخ نہیں علم کی راہ میں سال علم کی راہ میں وقت نہیں گزارا ٹائم نہیں لگایا علما سے علم حاصل نہیں کیا اگر کوئی عالم نہیں ہے اور علماء کی صورت اختیار کرتا ہے کتاب و سنت کی تبلیغ میں لگ جاتا ہے بغیر علم کے حصول کے تو اس کے اس کی جہالت کو یہ لفظ ہے اس کی جہالت کو بیان کرنا اس کے عیب کو بیان کرنا واجب اور ضروری ہے تاکہ لوگ اس کی غلطیوں کی اقتدا و پیروی نہ کریں اور بہت سارے لوگ ہیں دو چار کتاب پڑھ لیا بردرس جو ہے یہ اصطلاح بہت پرانے زمانے سے یہ لوگ علماء سے دو تین علماء کی مجلس میں بیٹھتے ہیں اور ان کو لگتا ہے آپ کچھ سیکھ گئے اس سے الگ ہو جاتے ہیں الگ ہو کر کے ایک اپنا موقف اور کہتے ہیں ہم بھی تو شیخ الاسلام نے تیمیہ کا قول نقل کرتے ہیں ہم بھی تو ابن باز رحمہ اللہ کا قول نقل کرتے ہیں جیسے آپ نقل کرتے ہیں جیسے آپ نقل کرتے ہیں ویسے ہم بھی نقل کرتے ہیں تو پھر وہ صاحب جن کے سینٹر کے نیچے ایک دکاندار ہے جو ان کے سینٹر میں جا کر کے انہی کی تقریر میں شریک ہوتا ہے ان کی تقریر دو چار یاد کر رکھا ہے اسی بردرس کی کیا وہ بردر صاحب اس دکاندار کو یا رکشا والے کو اسٹیج دے کر کے تقریر کروائیں گے کیونکہ وہ وہی بات بولیں گے جو آپ بول ہیں تو جو چیز ان کے لیے جائز نہیں ہوگی آپ کے لیے کیسے ہو جائے گی علم کا ایک پروسیس ہوتا ہے اساتذہ سے علم حاصل کرنا علم کو ہضم کرنا اور جو طریقہ ہے سلف صالحین کا اس طریقے پر علم حاصل کرنا اور جب تک کسی کے شیخ کا پتہ نہ ہو کہ کن لوگوں سے علم حاصل کیا ہے کہیں سے بھی کوئی سرٹیفکیٹ آپ کو دکھا دے تو اس کے اوپر یقین نہ کریں جیسا کہ ابھی بتایا کہ کسی کی کوئی بات آئے تو فلا تعجلن جلد نہ کرو علماء سے پوچھ لو ان کے بارے اب کچھ لوگ ان کی تائید کریں کہ ہاں بھائی نہیں یہ فلاں صاحب ہیں ہمارے انڈر میں رہتے ہیں تو اب شیخ ابن باز رحم اللہ کے انڈر میں تو ان کا ڈرائیور بھی رہتا تھا انڈر میں رہنے کا مطلب کہ طالب علم کی حیثیت سے رہے علماء کے انڈر میں طالب علم کی حیثیت سے رہے اب ان کا ڈرائیور ہے ان کے گھر کا آدمی ہے بھائی ہم فلاں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں تو عالم کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے کوئی عالم نہیں ہوتا نا علم سیکھنے سے عالم ہوتا ہے علم سیکھنے سے عالم ہوتا ہے تو ہم دس علماء کے انڈر میں کام کر رہے یا ہمارے انڈر میں دس علماء کام کر رہے یہ آپ کو شا... آ... آپ کو تسکیت تھوڑی نہیں دے گا کہ آپ عالم آپ نے علم کا جو طریقہ ہے وہ اختیار کیا ہے کہ نہیں دعوت و تبلیغ کے لیے یہ چیز بہت ضروری ہے کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا الحادی سبیلی ادو الا بسیرہ کہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں دعوت دیتا ہوں این نبی کہیے کہ میں اللہ کی طرف جو تم لوگوں کو بلاتا ہوں وہ بصیرت کی بنیاد پر علم کی بنیاد پر علم کتاب و سنت کا علم ہوتا ہے تو جو ابن بعض رحمہ اللہ کا قول نقل کر رہے ہیں یا ابن عثیمین رحمہ اللہ کا قول نقل کر رہے ہیں تو ان سے پہلے بھی علماء کرام کے فتوے اور ان کے اقوال کو پڑھ لیتے کہ فتویٰ دینے کا اہل کون ہوتا ہے جو ہر مسئلے کو ہر مسئلے کا جواب دے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کچھ برادرز کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ کسی سوال میں وہ لا عدری کہنا نہیں جانتے ہیں. تو کہا جو ایسا کرے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا, ہوا مجنون. پاگل ہے ممکن ہی نہیں امام مالک رحم اللہ سے چھتیس یا چالیس سوال کیا گیا تین چار سوال کا جواب دیے اور باقی میں کہہ لا ادری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ, خیر کہ سب سے بہترین حصہ زمین کا کون سا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا واللہ جبریل علیہ السلام سے پوچھا تو پھر جا کر کے سائل کو بتایا کہ فلاں فلاں جواب ہے اس کا لا ادبی کہنا جو نہیں جانتا ہے یہ اس کی جہالت کی دلیل ہے تو اہل سنت میں سے اگر کوئی غلطی کرتے ہیں عالم میں سے تو ان کی غلطی پر رد کیا جائے گا خاموش نہیں رہا جائے گا لیکن رد کرتے وقت ان کا احترام ان کی عزت کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے اور رد کرنے والے کو بھی چاہیے کہ شخصیت کے بجائے جو انہوں نے غلطی کی ہے اس غلطی کو اجاگر کر کے اور مقصود اللہ کی رضا ہو اور اصلاح ہو مقصود اپنی شخصیت کا ظہور نہیں کو اگر مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو لوگ ہم کو سمجھیں کہ ہم بہت جاننے والے ہیں تو پھر یہ ریاکاری کاری یہ چیز اللہ کو پسند نہیں ہے ایک باطل پر رد کرنے کے لیے ہم باطل راستے کو اختیار کرنا رہے مقصود اللہ کی رضا ہو اس غلطی کے اندر لوگوں کی رہنمائی ہو اور لوگوں کی اصلاح مقصود ہو دوسرا وہ آدمی جو حق سے سرکشی کرے اپنے پیش رو تقوا شعاروں کی مخالفت کرے تو ایسا شخص خود گمراہ ہے دوسروں کو گمراہ کرنے والا ہے اس امت کا درجہ اس امت کا حد درجہ سرکش شیطان ہے اس بات کا سزاوار ہے کہ جو اسے جانے لوگوں کو اسے ڈرائے چوکنا کرے اور انہیں ان کے حقیقت حال سے آگاہ کرے تاکہ کوئی اس کی بدعت میں پڑھ کر کے ہلاک نہ ہو ہمارے یہاں یہ جو ابھی بردرس میں نے بتایا نا تمام فتنوں کی ہیں جنہوں نے علم حاصل نہیں کیا اور اپنے قدم کتاب و سنت کے راستے میں انہوں نے لگا دیے کوئی قرآن کی تفسیر لکھا ہے کہاں کے وکیل صاحب تفسیر لکھ رہے صاحبی جرنلسٹ ہیں تفسیر لکھ رہے ہیں کوئی آدمی بڑی یونیورسٹی کھولنے رہے ہیں تفصیر لکھ رہے ہیں کس نے حق دیا تفسیر لکھنے کے لیے اور اس میں بھی اپنی رائے کا استعمال کر رہے ہیں تفسیر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث قرآن آیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اقوال صحابہ اور سلب صالحین کی اقوال کی روشنی میں سمجھنا وہ اپنی رائے بیان کر رہے ہیں سر سید کو دیکھ کے تفسیر انہوں نے لکھ دیا ان کے شاگرد حمید الدین فراہی انہوں نے تفسیر لکھ دیا اس کے بعد مولانا امین احسن اسلحی انہوں نے بھی تفسیر لکھ دیا ان کے بعد ملانا محدودی ڈاکٹر اسرار ان کے بعد اور پھر جاوید احمد حامدی سارے لوگ انکار سنت کی جڑ جو شروع ہوئی ہے یہ سب اسی کی برانچز اور سب محتضلی افکار تھے ٹوٹل مرکز افکار کی اب اس راستے سے آتے ہوئے اہل حدیثوں میں کچھ لوگ ہیں ان کی اچھی اچھی باتوں کو لے لے شہد میں زہر ملا ہے کسی کو دے کر کے کہتے ہیں شہد الگ کر کے کھا لو زہر اس سے نکال دو کیسے ممکن اس کو خالص شہد کیوں نہیں دیتے کمی ہے اس کی ابھی میں نے کہا کہ اگر آپ کہتے ہیں ان کے پاس جو اچھی بات ہے وہ اچھی بات اہل حق کیا ہے کہ کی نہیں اگر نہیں ہے تو اہل حق بات کیونکہ اللہ کا دین مکمل اور ہے تو آپ اس کی رہنمائی ان کی طرف کریں آپ خیانت کرتے ہیں دوسری کی طرف رہنمائی کر کے جنہوں نے امت کو گمراہ کیا آج سے ساٹھ ستر سال پہلے جو لوگ ہیں اس وقت کے یا پچاس سال پہلے کیا ہمارے ملک میں معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف کسی کی زبان کھلتی تھی جب سے خلافت و ملوکیت لکھی گئی ہے ہر بونا شخص معاویہ رضی اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر کے اپنا قد بڑھانا چاہتا ہے ان کے خلاف کلام کرتا ہے جن کی عزت اللہ نے کی ہے جن سے اللہ راضی رسول راضی اس سے وہ راضی نہیں اور آپ چاہتے کہ ہم اس سے راضی ہو جائیں کیسے زمیر گوارا کرتا ہے کہ جن لوگوں کی تعریف رب نے بیان کی ہے جن سے رب راضی ہے آپ ایک شخص کے چکر میں اپنے رب کی رضا کو نبی کی رضا کو بھول جائیں ان صحابہ کرام کے قربانیوں کو بھول جائیں ان کے ساتھ اتحاد کر لیں ان کی کتابوں کو پڑھنے کی دعوت دیں اپنے طلبا کے درمیان تقسیم کریں ان کی کتابوں کو اور کہیں جو اس میں حق ہے وہ لے لے گا بڑے بڑے لوگ اسی باست, اسی راستے سے گمراہ ہوئے ہیں بڑے بڑے لوگ اس کی وجہ یہی تھی کہ انہوں نے اہل بدت کی کتابوں کو پڑھا ہے اور جہاں جو مسئلہ اچھا لگا اس راستے سے ان کی بات اچھی لگتی گئی وہ گمراہ ہوتے چلے گا. تو جو اہل بدات ہیں ان کے اوپر رد بالکل کیا جائے گا بلکہ ان سے دور رہنے کی تلقین بھی کی جائے گی کیونکہ اہل بداعت کے بعد جو اچھی, پاس جو اچھی باتیں ہیں وہ ہمارے پاس آلریڈی موجود ہیں ان کی طرف رہنمائی کریں اب لوگ کہتے ہیں کہاں ہیں تو آپ نے اپنے علماء کو نہیں پڑھا ہے انہی کو پڑھا ہے اس لیے آپ کو لگتا ہے کہ ان کے پاس وہ باتیں ہمارے اہل کے پاس نہیں ہے اپنے عالموں کو پڑھیں اہل حدیث علما نے فتح کتابیں بہت لکھی ہیں اور اہل حدیث صرف ہمارے ملک کے نہیں ہوتے پوری دنیا کے اہل حدیث ایک جگہ کے ایک یہ نہیں کہ ہندوستان میں اہل حدیث پائے جاتے ہیں یا اللہ اس کے رسول نے ہندوستانی اہل حدیثیت کو معیار بنایا ہے کتاب و سنت اور فہم صرف معیار ہے اس معیار پر کہیں پر بھی ہو وہ ہے ان کتابوں کو ہر موضوع پر کتاب لکھی اور تشفی بخش بحث, بحث سیر حاصل بحث کی گئی ان کی طرف رہنمائی کریں آپ کو نہیں معلومات اپنے بڑے لوگوں سے پوچھیں لوگوں کو بلا وجہ گمراہوں کی طرف ان کی رہنمائی نہ کریں اور بالخصوص طلب علم کو لیکن اگر اس بات پر رد کیا جائے بدعاتیوں کی کتاب کو نہ پڑھنے کی تلقین کی جائے تو اہل حدیث کو برا لگتا ہے کیوں اتنی محبت ہے ان سے تو جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا تمام اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے اور ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ ساری برائیوں کی جڑ اہلات اور ان, ان اور ان کی باتوں کو اپنے اندر ترویج دینا چنانچہ بکرب زید رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص کتاب اہل بدت کی کتابوں کی ترویج کرے اس کی نشر و اشاعت کرے اسے لوگوں کے درمیان تک تقسیم کرے یا اس کی طرف رہنمائی کرے ایسے شخص سے تہذیب کرنا لوگوں کو دور رہنے کی تلقین کرنا ڈرانا ضروری ہے یہ بات انہوں نے حجر المبتد نامی کتاب میں لکھا تو اس لیے اپنے ایمان کو بدعت اور اہل بدعت سے بچائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں کہ ہر جمعہ کے خطبے میں کہتے تھے کہ ہر بدعت گمراہی ہے دین میں نت نئی چیزوں سے بچو حالانکہ نبی کے زمانے میں کوئی بدعتی موجود نہیں تھا تمام صحابہ اکرام تھے اور صحابہ کرام میں سے بھی کوئی بدعت میں ملوث نہیں ہوئے اس کے باوجود ان صحابہ کرام کو بدعت سے دور رہنے کی تلقین کرتے تھے جو کبھی ملوث نہیں ہوئے تو پھر ہم لوگوں کو کس قدر تلقین کرنی چاہیے آپ تصور کر سکتے ہیں تو اس لیے بدعت اور اہل بدعت پر رد کرنا ہمیشہ رد کرنا لگاتار رد کرنا یہ اہل سنت کا وطیرہ اور شیوا رہا ہے ان سے دور رہنے کی تلقین کرنا یہی کہتے ہیں کہ اس بات کا سزاوار ہے کہ جو اسے جانے لوگوں کو اس سے ڈرائیں چوکنا کریں اور انہیں اس کی حقیقت حال سے آگاہ کرے تاکہ کوئی اس کی بدعت میں پڑھ کر کے ہلاک و برباد نہ ہو ابھی ایک یو ٹیوب چینل ہے اس پر ڈبیٹ چلتی ہے اس ڈبیٹ میں اس اسٹریم میں ایک کو بلایا گیا ایک کو مناظرے کے تعلق سے بات آئے گی لیکن وہ شیعی و بیشی یوزکر کے تحت میں ذکر کر رہا ہوں ملحد نے اپنی بات رکھی اس کے شبہات کا جواب دیا گیا کیسا دیا گیا یہ اہل علم جانتے ہیں اس ملحد سے اسی چینل سے اس ملحد کو ایک اہل حدیث طالب علم نے ایک اہل حدیث سلفی لڑکے نے اس کو سنا وہ ان علماء نے جو جواب دیا اس سے ان سے متاثر ہونے کے بجائے وہ اس مل سے متاثر ہوا الہاد کے دروازے تک پہنچ گیا اللہ جزائے خیر دے ایک عالم ہے دکتور ہیں بہت کوششوں کے بعد بہت سمجھانے کے بعد ابھی اسے خدا کے اللہ کے وجود پر یقین آیا تین سے چار مہینے کی بات ہے آپ کیا سمجھتے ہیں دوسروں سے مناظرہ کریں گے اور اس میں آپ جیت جائیں گے اور اپنی واہ واہی کریں گے اور لوگوں کے درمیان جو شبہات پھیلیں گے یہ ضروری تو نہیں نا کہ میں جو بات بیان کر رہا ہوں وہی آپ کے دل کو بھائے کوئی بدتی آئے گا ہم سے اچھا بولنے والا ہوگا اس کا انداز اچھا ہوگا فصاحت ہوگی بلاغت ہوگی طریقہ اچھا ہوگا دلوں کو موہ لینے والا ہوگا میرے مقابلے میں اس کی بات آپ کو اچھی لگے گی تو آپ اسی کے پیچھے چلیں گے تو آپ اسٹیج کر رہے ہیں اگر کوئی اس پر بولتا ہے اور بتاتا ہے کہ اس کا اس کی خطرناکی اور سنگینی کیا ہے آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کے اوپر کلام کر رہا نہیں وہ لوگوں کے عقیدے کی حفاظت چاہتا ہے جیسے صرف سال چاہتے یہ تازہ واقعہ تو آپ سوچ سکتے ہیں اس لیے تو خطاف کہ شبہ جو ہوتا ہے وہ دلوں کو اچک لینے والا ہوتا ہے کب کس کے دل کے اندر کون سی چیز جاگوزی ہو جائے بیٹھ جائے کوئی سوچ نہیں سکتا ہے تو اس لیے دوسروں کو اسٹیج نہ دیں آپ اہل حق ہے اپنے اسٹیج سے خود بیان کریں دوسرا اسٹیج دے تو وہاں جا کر کے ان کی بات نہیں اپنی بات بیان کریں عقید ہے توحید بیان کریں ہاں دو لیکن شرط لگاؤ گے کہ نہیں ہم عقیدۂ توحید نہیں بیان کر سکتے اطاعت رسول نہیں بیان کر سکتے منہج سلف نہیں بیان کر سکتے میٹھی میٹھی بات کر سکتے ہیں تو وہ ساری کڑوی ہے ہمارے نزدیک میٹھی بات صرف کلم توحید ہے عقیدۂ توحید اس سے میٹھی کوئی چیز نہیں ہے کیونکہ جو رب کو پسند ہے کون سی چیز ہو سکتی توحید سے اطاعت رسول سے, سے احتیاط نہیں کر سکتے آئیں گے تمہارے اسٹیج پر لیکن بیان وہ کریں گے جو کتاب و سنت کے موافق ہوگا تمہارے خلاف نہیں کریں گے اگر تم اس کے خلاف ہوگے تو تم کو برا لگے گا ہم کتاب و سنت کے موافق میں جائیں گے تم دیکھ لو تم موافق ہو یا مخالف اپنا اسٹیج نہ دیں بلائیں جائیں لیکن کتاب سنت کے موافق بولے سامنے والے کی کے کے موافق نہ بولے. اس کے کہتے ہیں بربہاری رحم اللہ اور اللہ آپ پر رحم فرمائے کہ جان لو کسی بندے کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ اتباع کرنے والا کس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے والا اور تسلیم کرنے والا ہو جائے اتباع ہم لوگ سب کرتے ہیں دعویٰ بھی کرتے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں ظاہر سی بات ہے کہ جنت میں جانے کے لیے صرف توحید کا اختیار کرنا کافی نہیں ہے اتباع رسول بھی ضروری ہے۔ کیونکہ اصل توحید یہی ہے کہ توحید کو نبی کی اتباع کے ذریعے سمجھا جائے۔ اللہ نے قران مجید میں فرمایا فلا وربك لا یؤمنون حتى یحكموك فی ما شجر بینهم ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلمو اللہ نے اپنی قسم کھائی اور کہا تیرے رب کی قسم مومن نہیں ہو سکتے کون لوگ اللہ نے ذکر کیا حق تک کے منہ کفیما شبئی نہ پکا مکمل مؤمن بننے کی شرط یہ ہے اپنی زندگی کے عقیدے کے دین کے دنیا کے گھریلو تجارت اقتصاد سارے معاملات میں آپ نبی کو حکم اور جج تسلیم نہ کر لیں مطلب اپنی زندگی کا کوئی بھی فیصلہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو نبی کی سنت کے راستے سے ہٹ کر کے نہ کریں اس کا حل نبی کی سنت میں تلاشیں وہ اجازت دیتی ہے وہاں سے اگر کلین چٹ ملتا ہے تو آپ آگے بڑھیں نہیں ملتا ہے تو آپ جان لیں کہ اس کے بعد آپ آگے بڑھیں گے تو سوائے گمراہی اور شیطان کے راستے کے کچھ نہیں ملے گا تو اللہ نے کہا فلاں مو آپ کو ہر معاملے میں جج مان جج ماننے سے صرف نہیں چلے گا فیمشو فی انسیم ہر مما قبئی دوسری بات آپ کو جج مان لیا اب جج ماننے کے بعد فیصلہ ہمارے خلاف بھی آ سکتا ہے اور ہمارے حق میں بھی آ سکتا ہے تو اگر ہمارے خلاف فیصلہ آ گیا حدیث رسول کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو نبی کے اس فیصلے سے دل میں کوئی تکلیف نہ ہو اگر آپ نبی کو جج مانتے ہیں اور نبی کا کوئی فیصلہ آیا جو آپ کے عمل کے خلاف دل میں کراہت ہوئی تکلیف ہوئی تو آپ مومن نہیں ہیں یہ اللہ ہے اور اتنا ہی نہیں کہ آپ نے نبی کو جج مان لیا دل سے ان کے فیصلے کو مان لیا تو مومن ہو گئے نہیں وہی سلیم تسلیما جو فیصلہ آیا ہے عدالت نبوی سے اس فیصلے کے سامنے سیرنڈر ہو کر کے اس کے مطابق اپنے معاملے کو درست کریں تب جا کر کے آپ پکے مومن ہو سکتے ہیں。صرف دعوی سے کام نہیں چلے گا صرف سنت رسول کو ماننے سے کام نہیں چلے گا جب تک کہ اس کے مطابق عمل نہ کریں یہ بات اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہی ہے یہ کہتے ہیں کہ جان لو کسی بندے کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اتباع کرنے والا تصدیق کرنے والا اور تسلیم کرنے والا نہ ہو جائے لہذا جس نے یہ گمان کیا کہ اسلام کے معاملہ کی کوئی چیز باقی رہ گئی جس کی بابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ کے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے ہمارے لیے کفایت نہیں کی اس نے انہیں جھوٹا قرار دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی یہ سمجھتا ہے اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ جو یہ سمجھے کہ صحابہ کرام سے کوئی چیز رہ گئی جس میں انہوں نے بیان نہیں کیا تو ان صحابہ کی وہ تقریب کرتا ہے منہج سلف میں کوئی ایسی چیز منہج سلف سے مراد منہج صحابہ ہی ہے تابعین طب تابعین اس میں شامل ہے لیکن اصل صاحب اکرام تو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ منہج سلف میں فلاں چیز موجود نہیں فلاں چیز موجود نہیں ہر درد کی دوا اور ہر مرض کا علاج منہج سلف میں موجود ہے نظر ویسی ہونی چاہیے اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے تو فصل ان کن تم لاتا علم سے پوچھ لیں ساری باتوں کا جواب کتاب و سنت اور منہج صدف کی روشنی میں لیں گے ہر بات کا جواب اب جاہل سے سوال کریں گے تو وہ کہے گا نہیں اس کا تو وجود اور ثبوت نہیں ملتا منہج صدف کی روشنی میں تو جسے نہیں معلوم ہے وہ آپ کو کیا دے گا فاقید لا اوڑتی جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ آپ کو کیا دے گا وہ خود محتاج ہے کہ کوئی اس کو دے آپ اس سے پوچھیں گے تو وہ آپ کو کیا دے گا تو اس لیے اہل علم سے پوچھ کر کے انسان کو اپنی کم علمی کو دور کرنا چاہیے تو کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ صاحب اکرام نے کسی مسئلے کو چھوڑ دیا بیان نہیں کیا منہجر صلف میں یا سلف صالحین کے یہ نہیں ہے تو انہوں نے صحابہ اکرام کی تقریب کی ہر مسئلے کو بیان کیا یہ الگ بات ہے کہ وہاں تک ہماری پہنچ نہیں ہے اہل علم کی پہنچ ہے ان سے ہم دریافت ہیں اور یہ بات ان سے جدا ہونے اور ان کے عیب جوئی و تانزری کرنے کے لیے کافی ہے ایسا شخص بداتی خود گمراہ اور دوسروں کو گمراہ کرنے والا اور اسلام میں ایک نئی چیز پیدا کرنے والا ہے لوگ کہتے ہیں نا کہ منہج سلف آج کے زمانے میں نہیں چل سکتا تو اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جیسے سلف کا منہج تھا اگر ہم وہی منہج اختیار کریں گے تو زندگی کیسے چلے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن انہی کے زمانے کے لیے آیا تھا آج کے زمانے کے لیے نہیں آیا تھا آپ سراہتن نہیں تو آپ اپنے عمل سے اس کا اظہار کرنا کیوں منہج صحابہ کو ماننے کا حکم کس نے دیا اللہ نے اس کے رسول نے تو کیا اللہ اس کے رسول نے یہ کہا کہ پہلی دوسری تیسری صدی میں ماننا اس کے بعد جب چودہویں صدی آئے گی اپنی اپنی مرضی کے مطابق اس پر عمل کر لینا یا اسلام ہمیشہ کے لیے ہمیشہ گا اس کی جو تعلیمات ہے ہر زمان اور ہر مقام کے لیے یکساں کچھ مسائل ایسے آتے رہیں گے جس میں تجدد ہوگا علما اس کو دیکھ کر کے اس کے مطابق کتاب و سنت اور فہم سلف کی روشنی میں جو اصول و ضوابط ہے اس کے مطابق وہ آپ کو بتائیں گے فتویٰ دیں گے اس کی وضاحت کریں گے لیکن کوئی کہے آج کے زمانے میں یہ نہیں چلے گا تو گویا یہ کہتا ہے کہ اللہ اس کے رسول کا حکم جو تھا سلف صالحیم کو ماننے کا آج کے زمانے میں وہ ویلڈ نہیں ہے قرآن اور حدیث کو انویلڈ اگر قرار دے گا تو پھر کیا ہوگا وہ اپنے ایمان کے خیر منائے تو ایسا شخص بدعتی ہے جو سرف سالمین کو نہیں مانتا ہے وہ بدعتی ہے یا یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ انہوں نے کچھ باتیں چھوڑ دی نہیں بیان کی تو وہ بدعتی ہے یہ امام بربہ رحمۃ اللہ کہہ رہے ہیں اور دوسروں کو گمراہ کرنے والا دین اسلام میں ایک نئی چیز پیدا کرنے والا کیونکہ اللہ نے دین کو مکمل کر دیا ہے نبی کے زمانے میں اور اس مکمل دین کو مکمل طریقے سے کس نے سمجھا ہے صحابہ کرام نے سمجھا ہے بعد میں کوئی دعویٰ کرے کہ نہیں اس میں کوئی ایسی چیز تھی جو چھوٹ گئی یہ تو آئنے گمراہی ہے نا یہ کتاب کی سنت قرآن کی حدیث کی اللہ کے رسول کی سب کی مخالفت ہے اور اس سے اور صاحب کرام کی اس میں تقریب ہے اس کے بعد فرماتے ہیں امام بربہاری رحم اللہ اور اللہ آپ پر رحم فرمائے جان لو کہ سنت میں قیاس نہیں ہے سنت میں قیاس نہیں سنت میں یہاں, سے یہاں پر سنت سے مراد یا تو عقیدہ ہے یا عام سنت ہے تو عقیدے میں کوئی قیاس نہیں عقیدے میں کوئی قیاس نہیں اگر سنت سے مراد ہم عقیدہ لیتے ہیں تو عقیدے کے بعد میں کوئی قیاس نہیں اگر سنت سے مراد احادیث رسول لیتے ہیں سنت ہی تو سنت کے مقابلے میں کوئی قیاس نہیں سنت کے مقابلے میں کوئی قیاس نہیں ہے جیسا کہ اہل علم کا اصول ہے لا قیاسمانس کی موجودگی میں حدیث رسول کی موجودگی میں قیاس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا تو کہتے ہیں سنت میں کوئی قیاس نہیں ہے کہ جب سنت آ جائے تو اپنی عقلی گھوڑے کو مت دوڑا اور نہ اس کے لیے مثال بیان کی جا سکتی ہے نہ اس کے لیے مثال بیان کی جا سکتی ہے اب اس کی مثال کی ایک دلیل دیکھیں مؤلف جو مترجم ہے انہوں نے لکھا ہے سلز البن عمر ابن عمر رضی اللہ عنہما سے حاشیے میں دیکھیں ایک شخص نے حضر اسود کو چھونے کے بارے میں پوچھا کہ میں تو انہوں نے فرمایا انہوں نے پوچھا کہ میں چھونے کا کیا حکم ہے ایک سائل نے پوچھا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے کہ حضر اسود کو چھونے کا کیا حکم ہے تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنما نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ اسے چھوتے اور بوسہ دیتے تو سائل نے سوال کرنے والے نے کہا آرتا آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر بھیڑ ہو جائے اور میں نہ پہنچ سکوں یا بھیڑ میں پھنس جاؤں تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اجعل ایج فی یمینک آپ کا کیا خیال ہے آپ کا کیا خیال ہے اس کو اپنے دائیں بازو میں رکھو میں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم چومتے تھے تم کو موقع ملے چومو ارآت ارآتہ یہ سوال کرنے کی کیا ضرورت ہے سنت واضح ہو گئی اس پر عمل کرنے کا موقع ملتا ہے کرو لائیس اللہ وس اللہ نے کسی کو طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں دیا ہے فتق اللہ ہم تم جتنا استطاط ہو اللہ کا تقوا اختیار کرو اللہ کا خوف اختیار کرو ارائیتا ارائیتا یہ عقلی گھوڑے کیوں دور آ رہے ہو؟ مثال کیوں بیان کر رہے ہو؟ ایسا ہو گیا تو اگر ایسا ہو گیا تو اگر ایسا ہو گیا تو سنت رسول بالکل واضح ہے اسی طریقے سے خاتون آئی اما عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس ہم سے سوال کیا کہ حائضہ عورت نماز پڑھتی ہے روزے جب حالت حیض میں ہوتی ہیں حائضہ خواتین تو ان ایام میں جو روزے ہوتے ہیں اس کی وہ بعد میں قزا کرتی ہیں لیکن ان ایام میں جو نمازیں چھوٹ جاتی ہیں وہ اس کی قضا نہیں کرتی ہے کیوں اب یہ سوال آج کے زمانے میں کیا جا کیا لوجیکل کوشچن بہت لوجیکل لیکن اماشر رضی اللہ عنہ کا جواب سنیں انہوں نے کہا کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی حکم دیا اس کو کہتے ہیں تسلیم سرنڈر کرنا ایسا ہی حکم ملا اس کے بعد والا جو جواب ہے کہ ہے کہ تم خارجی ایسا لگتا ہے کہ تم خارجی ہو کیونکہ حدیث رسول کو عقل سے معارضہ کرنے والا عقل لانے والا حدیث رسول کے مقابلے میں کوئی بدتی ہی ہو سکتا ہے جب ہمیں حکم ملا کہ تم کو ایسا کرنا ہے اب جیسے دیکھیں اس کی ایک دوسری مثال دیکھیں ایک ہی جگہ سے پیشاب کا خروج ہوتا ہے اسی جگہ سے منی کا پیشاب ناپاک ہے پیشاب کے جو پاک ہیں وہ ناپاک منی, حول کے مطابق پاک ہے امام گہنیفا رحم اللہ کے یہاں ناپاک ہے امام مالک رحم اللہ کے یہاں گیلا رہے تو ناپاک ہے سوکھا رہے تو پاک ہے امام شاقی امام احمد رحم اللہ کے پاک ہے. پاک کا یہ مطلب نہیں کہ اس کا استعمال کریں جیسا کہ متاثر جامد مقلدین جو ہوتے ہیں سڑے ہوئے حدیث کے منکر یا چور دروازہ کھولنے والے وہ لوگ کہتے ہیں پاک کا مطلب یہ ہے کہ اگر کپڑے میں لگ جائیں تو اسے دھلنے کی ضرورت نہیں یہ yeah. ایک ہی جگہ سے پیشاب کے خطرات نکلتے ہیں اور ایک ہی جگہ سے منی نکلتی ہے پیشاب کے خطرات ناپاک ہیں منی پاک ہے پیشاب کے خطرات جو ناپاک ہیں پیشاب کی وجہ سے صرف وضو کا حکم دیا گیا ہے اور منی جو کہ پاک ہے اس کی وجہ سے اقل کیا چاہتی ہے کہ جو ناپاک چیز نکل رہی اس کی وجہ سے غسل ہو جو پاک چیز نکل رہی اس کی وجہ سے اس لیے دین میں عقل کا دخل رہی سیرنڈر جب آپ نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ مطلب ہم غلام بن گئے اللہ کے نبی کے حکموں کے اب ہم اپنی عقل سے کچھ نہیں ہے ایک غلام جو ہوتا ہے اس کا کام صرف اپنے آقا کی بات کو ماننا ہوتا ہے زبان چلانا نہیں ہوتا عقلی گھوڑے دوڑانا نہیں ہوتا کیونکہ عقل کی وادی میں جائیں گے آپ سے بھی بڑے بڑے عقل مند موجود ہیں ایک سے ایک اشکال پیدا کریں تو اس لیے عقلی گھوڑے نہیں دوڑانا ہے جو سنت رسول ہے اس کو ماننا ہے اس کے اوپر عمل کرنا ہے دل کی سچائی کے ساتھ پوری محبت کے ساتھ پوری اخلاص ہو للہیت کے ساتھ تو کہتے ہیں سنت میں کوئی قیاس نہیں ہے نہ اس کے لیے مثال بیان کی جائے گی اور نہیں اس میں کسی کے خواہش کی پیروی کی جائے گی نہ ہی اس میں کسی کے خواہش کی یا رائے کی پیروی کی جائے گی اور سنت کو ماننے کا مطلب کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی تصدیق کرنا بغیر یہ سوال کیے ہوئے کیسے ممکن ہے کیوں یہ کیوں اور کیسے یہ سوال نہیں کیا جائے گا کیونکہ ہم غلام ہیں اللہ کے اگر آپ غلام نہیں ہیں اللہ کو چیلنج دے رہے ہیں شیطانوں کی طریقے سے تو آپ جو چاہیں سوال کریں لیکن سب سے پہلے ہمیں سیرنڈر کرنا ہے اسلام کا مطلب الاستسلام اسلام سیرنڈر کرنا ہے بات سمجھ میں آئے کہ نہ آئے ہم اللہ کی بات مانیں گے اللہ اس کے رسول جو کہیں گے وہ میری بھلائی کے لیے ہوگا اس کے اندر میرا نقصان نہیں ہو سکتا ہے ہم کو سمجھ میں آئے کہ نہ آئے کیونکہ میرے لیے اللہ سے زیادہ اور نبی سے زیادہ بھلائی چاہنے والا کوئی نہیں ہو سکتا اب جو بات آئے گی سمجھ میں آئے کہ نہ آئے ہم کو ماننا اسی میں میری بھلائی اب جو اہل علم ہیں جنہوں نے بہت پڑھا ہے سمجھا ہے دین کو اس کو ان کو سمجھانے کا طریقہ آتا ہوگا وہ آپ کو اس مسئلے کو سمجھا دیں گے لیکن شروع آپ اس بات سے کریں کیوں کیسے تو اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ آپ نے نبی کو سچا مانا یا ان کی حدیث کو سچا مانا تو کہا سنت میں قیاس نہیں چلتا عقیدے میں یا سنت کے مقابلے میں اور نہیں اس کے لیے مثال بیان کی جاتی ہے اور سنت اور نہیں اس میں کسی کی خواہش اور رائے کی پیروی کی جاتی ہے بلکہ سنت کو ماننے کا مطلب ہے کہ نبی کی بات کو سچا مانے بغیر کیف کے بغیر کسی سوال کے بغیر چو یہ کہا جائے گا لیما <تصفيق> و اپنی بات کو <-alah> اگلا مسئلہ تھوڑا سا لمبا ہے جی کتنے بجے تک چلے نو جب ختم کر گے چلائیں گے آگے کوئی مسئلہ نہیں چلیں تھوڑا سا چلیں گے اس کے بعد فرماتے ہیں آپ لوگوں کی مندی سے جا آگے بہت انشاءاللہ اس کے بعد اب جو مسئلہ ہے یہ مناظرہ بیجا بہت و مباحتا جنگ و جدال الفاظ کے اس سلسلہ میں کہتے ہیں امام بربہاری رحم اللہ اور کلام جھگڑا لاانی بہت و مباحتا اور بیجا تکرار بدعت ہے علمی مناقشہ علمی مباحتا یہ بدعت نہیں لیکن بیجا مناظرہ بیجا بہت و تکرار بدعت ہے دل میں شک پیدا کرتی ہے گرچہ آدمی نے حق اور سنت کو پا لیا اس کا مطلب سمجھے اس عبارت کا مطلب آپ لوگوں نے سمجھا ایک آدمی ہے اس نے مناظرہ کیا بحث و مباحثہ کیا بیجا جدال کیا مناظرہ کیا اور وہ حق تک پہنچ گیا تو کہتے ہیں پھر بھی یہ چیز بدت پھر بھی یہ چیز بدت کیونکہ حق تک پہنچنے کا جو راستہ ہے وہ کتاب و سنت کا ہے مناظرہ کا نہیں مناظرہ احقاق حق اور ابتالے باطل کے لیے عام طور پر نہیں کیا جاتا اس میں مغالبہ پایا جاتا ہے ہر فریق یہ سوچتا ہے فلاں پر ہم غالب ہو جائیں جیت جائیں اور سامنے والے کی دلیل کو توڑنے کے لیے وہ کہیں کی بات کو کہیں پر ملا دیتا ہے کوئی بات جو اس نے صحیح کہی ہوتی ہے اسی بات کے خلاف وہ کہتا ہے سامعین کے دل میں اسی سے شبہ پیدا ہوتا ہے اس لیے اہل علم نے کہا ہے کہ مناظرہ اہل سنت کے اصول میں سے نہیں مناظرہ اہل سنت کے اصول میں سے نہیں ہے کیونکہ حق و ثواب تک پہنچنے کا جو ذریعہ ہے وہ کتاب و سنت کا راستہ ہے اب جیسے مثال کے طور پر ہم ایک اسٹیج سجائیں کسی بدتی کو دعوت دیں ہمارا اسٹیج ہے شیخ بیٹھے ہیں ہم بیٹھے ہیں اور ہم ان سے کہیں بات کو غور سے سنیں گے ہم بیٹھے ہیں شیخ بیٹھے ہیں اور ہمارے دیگر مشائق بیٹھے ہیں اور ہم بدتوں کو دعوت دے رہے ہیں آ جاؤ ہم سے سوال کر آتا ہے سوال کرتا ہے ہم اس کے شبہات کا رد کرتے ہیں ہم لوگ عالم ہیں بیٹھے ہیں طالب علم ہیں بیٹھے ہیں رد کرتے ہیں اس کا اسلام میں کیا حکم ہے آپ لوگ کیا فرماتے ہیں کیا فرماتے ہیں آپ جواب دیں کوئی مسئلہ نہیں دلیل کسی کے <laughs> <laughs> صحیح کہنے کی بھی دلیل ہونی چاہیے اور غلط کہنے کی بھی دلیل ہونی چاہیے غلط ہونے کی کیا دلیل آلریڈی لیکن یہاں پر ہم نے کہا کہ جیسے دو چار عالم اہل سنت کے بیٹھے ہیں اہل حریت بیٹھے ہیں مان لیجیے مثال ہے سامنے امبیدتی کو دعوت دیتے کا آپ آئیے ہمارے ساتھ اسٹیج شیئر کیجیے اپنی بدت کو یا اپنے شہاد کو ہمارے سامنے رکھیے ہم اس پر رد کریں ان آپ جواب سے قریب ہوئے مثال کے طور پہ ہم یہاں بیٹھے اور آپ کو کہنا ہے کھڑے ہوئی سوال کیجیے عوام اہل حدیث کیا سب سن رہیے امام کیا قول ہے بدتی کو اجازت نہ دے یہی اصل چیز ہے امام مالک رحم اللہ کے پاس جو آیا تھا سوال کرنے کے لیے کئی سائل آئے تھے اس میں سے ایک سوال کرنے کے لیے آیا تھا کہ میں قرآن کی آیت کے بارے میں سوال کرنا چاہتا ہوں تو امام مالک رحم اللہ نے کہا میں تمہیں جواب نہیں دوں گا تو کہا بس ایک آیت کی بات ہے میں جواب نہیں دوں گا کیا امام مالک رحم اللہ کے پاس علم نہیں تھا یا اتنے بڑے عالم نہیں تھے جتنے بڑے ہم لوگ ہیں یا ان کے پاس فقاہت نہیں تھی یا ان کے سامنے مسلحت نہیں تھی کیوں امام احمد رحم اللہ امام مالک رحم اللہ نے منع کیا بلکہ اس مجلس میں دیکھیں جو الرحمن وعلی الارشست سوا کے بارے میں سوال کیا وَكَيْفَ السَّوَا جیسے سوال ہوا نا شاگردان کہتے ہیں چہرے کا رنگ بدل گیا امام مالک رحم اللہ کے اور چہرے کو جھکا لیا پورا پسینہ آ گیا اس لیے نہیں کہ اس نے بہت مشکل, سے سوال, مشکل سوال کر دیا اس لیے کہ اس نے جو سوال کیا تو بہت خطرناک تھا اس غصے میں اور اس پڑہن میں ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور پسینہ آ گیا پیشانی کے اوپر اور اس کا سوال کا جواب دیا کہ ال معلوم کیفہ کا جواب نہیں دیا الفا معلوم کیسے مستوی ہے اس کا علم اللہ رب العالمین کو استفاع معلوم ہے کیفیت جو ہے اس کا علم اللہ رب العالمین کو استفاع جو ہے اللہ ابولا یہ معلوم ہے اس کا علم ہے مجید میں موجود ہے اس کا معنی مفہوم ہے الکیف جو ہے قیف استوى, تو قیف کا علم اللہ کو. اور تم بدا ہو اس کو یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ بھائی اس کی دلیل یہ ہے اس کی دلیل یہ ہے تم نے غلط کیا بیٹھو دوسرا سوال کر کیوں پتا ہے وہ لوگ اہل بدعت کو اپنی مجلس میں بلا کر کے اسٹیج پیئے نہیں دیتے تھے تاکہ اس کے شبہات دوسرے کے دل میں واقع نہ ہو جائیں کیونکہ وہ بدتی آئے گا پہلے سنت کی بات تو کرے گا نہیں وہ اپنے موقف پر دلیل کتاب و سنت سے غلط استدلال اور غلط دلیل پیش کرے گا سامنے والا جو عوام ہے جو آپ کو سن رہی ہے اس کے دل میں جو بات بیٹھے گی اور آپ جو جواب دیں گے وہ اس کو بھلا نہیں لگے گا یا وہ بات اس کو بھلی نہیں لگے گی وہ جواب اچھا نہیں لگے گا تو پھر وہ گمراہی کا سبب ہوگا کہ نہیں ہوگا اس لیے ایو بس سختی رحم اللہ سے کسی نے کہا بس ایک سوال کرنا چاہتا ہوں بدتی تھا کہ تم ایک بات کے بارے میں کہتے ہو میں تمہاری آدھی بات نہیں سن سکتا اس لیے نہیں کہ ان کو علم نہیں تھا بہت علم تھا علم کے سمندر تھے ایک ایک جملے پہ وہ کئی کئی مجلد لکھ سکتے تھے لیکن اہل بدعت کی شبہات کو نہ سننے پر اہل سنت کا اجماع ہے۔ اب دیکھیے امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے مثال بیان کی جیسے ہم اہل اسٹیج سے جائیں بدتیوں کو بلائیں او بھائی فلاں شبہ پیش کرو ابھی مان لیے کہ لیل من شعبان آنے, آنے والی ہے اس کے تعلق سے بہت سارے شبہات ہیں اس کے لیے ہم بدتوں کو دعوت دیتے ہیں دیتا اپنی شبہات پیش کرو ہم جواب دیں گے اس سورت مسئلہ کو میں بیان کر رہا ہوں ان کے شبہات کا ہم کیسے جواب دیں گے اس کے بعد میں بیان کروں گا تو یہ جو سورت مسئلہ ہے کہ ہم لوگ بیٹھے اور بدتیوں کو دعوت دیں آئیے اور ہمارے سامعین آپ کو سن رہے ہیں آپ اپنے شبہات پیش کیجئے ہم جواب دیں گے یہ سورت مسئلہ ہے تو امام لالکائی قی اللہ فرماتے ہیں کہ مسلمان کے اوپر سب سے بڑا ظلم جو ہوا ہے بداتوں کے سے مناظرے سے ہوا ہے ماں جنا السلم جنا یتن او منا و رتل سب سے بڑا ظلم بتا مسلمانوں پر جو ہوا ہے بداتیوں سے مناظرے کی وجہ سے ہوا ہے اس کے سبب سے ہوا ہے بداتیوں کو اس زمانے میں غلبہ حاصل نہیں تھا لوگ پوچھتے نہیں تھے پوچھتے تو چھوڑ دی یہ تھوکتے نہیں تھے ہر جگہ زلیل تھے کوئی اسٹیج نہیں دیتا تھا ذکر کیا انہوں نے میری طرف سے نہیں بولیں میں پڑھ دوں گا سلف الا تلک کہتے ہیں کہ سلف نے ان کو بالکل چھوڑ رکھا تھا ان کو موقع بالکل بھی نہیں دیتے تھے کوئی پوچھتا نہیں تھا یموتون اسی کڑھن میں وہ لوگ مرے جاتے تھے کاش کے اسٹیج مل جاتا کاش کے اپنی بات پھیلانے کا کوئی موقع مل جاتا اس کے بعد کہتے ہیں <تصفيق> ولا یونا الا ابہاری بدا سبیلا بدات کے اظہار کے لیے پھیلانے کے لیے انہیں کوئی اسٹیج نہیں ملتا تھا کوئی راستہ نہیں اہل سنت اپنی عوام کو سمجھا رہے ہیں بدتیوں کو آنے نہیں دے رہے ہیں کوئی شبہ پیش کر رہا ہے اس کو اپنی عوام کے سامنے اس پر رد کر رہے ہیں لیکن ان کو شبہ پیش کرنے کا موقع نہیں دے رہے اس کے بعد کہتے اسلامی دلیلا حتّا ترقت اصما من الخاصلہ کہتے ہیں کہ بعد میں کچھ مغرور قسم کے لوگ آئے دھوکے میں پڑے ہوئے لوگ آئے ففتو الی ہند انہوں نے راستہ کو لائیے ہمارا اسٹیج ہے آپ نہیں بولیے گا صرف شبہ پیش کیجئے گا دلیل ہم دیں گے رد ہم کریں گے کیا ہوا اسلام کی ہلاکت کے لیے انہوں نے راستہ کھول دیا ان کے درمیان مشاجرہ اختلاف جلال بڑھنے لگا کیونکہ اب بدتی تو اپنی اپنی شبہات کو ڈال کر کے چلا جاتا ہے اب اس سے متاثر ہونے والے لوگ جو ہوتے ہیں اب ان کا سوال آتا ہے ٹھیک ہے یہ بات تو ہو گئی لیکن اس صاحب نے یہ بھی کہا تھا آپ نے کیوں جواب نہیں دیا اب ایک عالم دیکھ رہا ہے کہ ہر بات کا جواب دینا مناسب نہیں کچھ باتیں ایسی ہیں جس پر خاموش رہنا واجب ہے اس میں ہم داخل ہوں گے تو اور بھی بہت ساری راہیں کھلیں گی تو خاموش رہنا ضروری ہے حکمتیں ہوتی ہیں اب وہ بھی جو شبہ پھیلا کر کے گیا ہے لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ نے اس کا جواب دیا اس کا جواب نہیں دیا تو آپ کہیں گے کہ تم نہیں سمجھو گے تو وہ تو آپ نے کہہ دیا تم نہیں سمجھو گے اب اس کو تم نہیں سمجھو گے والی بات کو اس سے سمجھ نہیں جائے گا کیا آپ نے جو یہ کہا تھا آپ کے پاس کوئی دلیل ہے نوجوان علم یہ اہل ہوتے ہیں، آپ کے پاس کوئی دلیل ہو، کہے گا، ہاں دلیل ہے قرآن سے دلیل پیش کرے گا کل بلّہ عید میلاد النبی منانے کی دلیل ہے اللہ کی رحمت پر خوش ہوا اللہ نے کہا ہے نبی اللہ کی رحمت نہیں ہے عما ارس اللہ کا اللہ رحمت اللہ عالمی کہاں بات تو صحیح ہے تو اللہ کا فضل نہیں ہے نبی ہمارے اوپر نبی کو بھیج ہمارے درمیان نبی کو بھیج کر کے کتنا بڑا احسان کیا اس پر تو اللہ نے کہا خوش ہونے کے لیے آپ کے مولانا کہتا ہیں نہیں خوش ہونے کے لیے اب اس اس کو تو بات سمجھ میں آ گئی. اس نے دلیل صحیح پیش کی لیکن استدلال غلط کیا کیونکہ وہی عالم اس استدلال کا جواب اگر دیتے کہ صحابہ نے ویسے نہیں سمجھا جیسے تم نے سمجھا ہے تم صحابہ کے راستے سے ہٹے ہو یہ اس لیے گمراہی والا استدلال ہے لیکن عام آدمی کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے نا اب وہ ان کی بات سمجھ کر کے آپ نے جو دلیل دی میں تیر کو چھولے جا لے جانے والی ہے وہ پورا دل اسے دے کر کے چلے گا۔ یہی سے گمراہی پیدا ہوتی ہے اس کے بعد کہہ رہے ہیں وظهرت دعوتهم بالمناظر اہل بدعت کی دعوت کو جو ترویج ملی اس کی نشر و اشاعت ہوئی اہل سنت سے مناظرے کے نتیجے میں وترقت اسماء من لم يكن عرفها من الخاصه کہ عوام میں سے اور خواص میں سے جو ان کی بدعت کو شبہات کو نہ بھی جانتے تھے ان کے شبہات ان کے کام تک بھی پہنچ گئے اور یہاں سے گمراہی کا آغاز ہوا تو اب جو یہ صورت حال ہے صورت مسئلہ ہے کہ ہم اپنا اسٹیج یا کسی کسی جگہ پر لوگوں کو بلا کر کے اور کہیں کہ آپ اپنے شبہات کو پیش کریں ہم اس پر رد کریں گے تو ان کو شبہات کو پیش کرنے کا موقع نہیں دیں اللہ کے خاطر آپ کہیں گے پھر رد کیسے کریں بہت آسان طریقہ آپ ویسے ہی اسٹیج سجائیں جائیں آپ کہیں کہ فلاں کچھ لوگوں کا ایسا ایسا شبہ ہے اس کو پیش, وہ پیش کریں وہ شبہ پیش کرے اس کے بجائے آپ اس کو اجمالن اختصار کے ساتھ اس کے شبہ کو رکھیں کہ کچھ اہل بدت استدلال کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن منانے پر فلا فلا آیت سے اس میں یہ آیت ہے لیکن اس سے استدلال غلط ہے کیونکہ اس کی یہ اسباب شبہ بھی بیان ہو گیا تفصیلن بھی بیان نہیں ہوا اور اس کے اوپر رد بھی ہو گیا یہی اہل علم کا طریقہ رہا تو پہلی صورت پہلا جو صورت مسئلہ ہے اس میں وہ شخص جو الہاد کے دہلیج تک پہنچا تھا جس کا واقعہ میں نے بیان کیا ہے وہ اسی راستے سے تو آپ اپنا اسٹیج کسی بداتی کو ملحد کو اپنے شبہات کو شیئر کرنے کے لیے نہ دیں اور جو ہر آدمی ہر چیز کو لائک جہاں پر لائک کمنٹ کرتے رہتے ہیں یا جا کر کے لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں ہاں یہ شخص شخص فلا مسئلے میں اچھا ہے فلا مسئلے میں اچھا ہے منکری نے تھوڑی سی بھی ہے جیسا کہ میں نے کہا اس کو برداشت نہ کر تھوڑی بدعت بڑی بدت کی طرف رہنمائی کرتی ہے ہاں مناظرہ کبھی کبھی ضروری ہو جاتا ہے اور اہل علم نے کیا ہے اس سلسلے میں بعض اہل علم نے کہا ہے کہ اگر مناظرہ اس طریقے سے ہو جیسا کہ امام صابو نی رحمہ اللہ نقل کیا ہے کہ وہاں پر عوام نہ ہوں تو یہ سب سے بہتر ہے کیونکہ مناظرے میں کچھ ایسی باتیں آتی ہیں جو عوام کے فہم کے بالکل اوپر ہوتی ہے وہ نہیں سمجھ پاتی ہے اب سامنے والا علم کلام جانتا ہے منطق جانتا ہے اس کو کتاب اللہ سنت رسول سے کوئی اور جو گمراہی ہوتی ہے وہ لوگوں کو اٹریکٹ کرتی ہے بھائی اس جیسے میں نے ابھی لوجک والی بات کی نا کیا لاجک پیش کیا اللہ نان فزیکل لوجک پیش کی اللہ نان فزیکل ہے اللہ یہ متصلح کا عقیدہ ہے. ابھی جو مناظرہ اس نے اپنی گفتگو کا آغاز یہی سے کیا اللہ فزیکل یہی تو متضلع کہتے ہیں اللہ کی صفات دی ان اللہ علیہ جسم اور اس جسم کے آڑ میں وہ اللہ کے تمام صفات کا انکار کرتے ہیں ایک آدمی اللہ کو نان فزیکل کہہ رہا ہے پورے صفات کا انکار کر رہا ہے اور آپ اس کی تاریخ میں رقب السان ہے آپ نہیں عوام نہیں ان کی بات کر رہا ہوں جو لوگوں کے لیے جو لوگوں کے نزدیک معتمد تو آپ اپنی امانت داری کو اہمیت کو سمجھیں کہ آپ لوگوں کے لیے خطاب کر رہے ہیں لوگوں کو اللہ اس کے رسول سے منہج سلف سے جوڑنے کا کام کر رہے ہیں آپ کی ذمہ داری کیا ہونی چاہیے صرف ریٹنگ کے چکر میں اور فالوئرس بڑھانے کے چکر میں نہ رہیں منہج سلط کو بڑھانے اور اس کی نشر اشاعت کے چکر میں رہے دیکھیں کہ کس طریقے سے ہم شبہات پر قتل لگا سکتے ہیں یہ جو طریقہ ہے یہ طریقہ صحیح نہیں ہے اس کے علاوہ جو دوسرا طریقہ اہل علم اختیار کرتے ہیں اس طریقے کو اختیار کیا جائے شیخ الاسلام نے تیمیہ رحم اللہ بھی شبہ لکھتے ہیں اس کے بعد جواب لکھتے ہیں ان کے شبہات کو بیان نہیں کرتے آخری بات بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا محمد امان الجامی رحمہ اللہ و غفر سب جانتے ہیں ان کو عقیدے کے بڑے امام تھے بڑے امام تھے لوگوں نے بہت خاص کر کے اخوانیوں نے ان کے خلاف بڑا پروپیگنڈا کیا ہمارے استاد ہیں وہ کہتے ہیں وہ ہمیں تدمریہ ایک کتاب ہے وہ پڑھاتے تھے مسجد نبی میں ایک عالم کی فراست دیکھیں اس کی مصلحت دیکھیں کہتے ہیں کہ ہمیں پڑھاتے تھے مسجد نبی میں عقیدے کی کتاب تدمریہ تو بسا اوقات خاص کر کے حج کے موسم میں ایک مرتبہ ایسا ہوا اثر کے بعد ان کا درس ہوتا تھا بین الحس مسجد نبوی میں پیچھے میں جو چھتری ہے اندر میں وہیں پر تو ابھی عقیدے کا باب ہے میں نے پڑھا وہ کہتے ہیں میں ہی قاری تھا میرے استاذ ہیں وہ زندہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے پڑھا عقیدے کا مسئلہ اور شہر کو دیکھا کہ وہ زیارت کی بات بیان کر رہے ہیں حج کے احکام اور مسائل بیان کر رہے ہیں میں شیخ کو اشارہ کرنا ہوں لیکن شیخ مجھے دیکھ کر کے تغافل کر برت رہے پورے درس کو بیان کیا اور درس ختم ہو گیا کہا وہ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالم میں, میں جب کھڑا ہوا شیخ کھڑے ہوئے جانے کے لیے میں نے کہا شیخ میں عقیدے کی بات پڑھا رہا ہوں آپ زیارت کی بات اور کیا کہتے ہیں کہ میں اسماؤ صفات کی بات جو ابن ابنتمیہ رحم اللہ کلام تھا وہ پڑھا اور آپ زیارت کے مسائل بیان کر رہے ہیں حج کے مسائل بیان کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا تدمریہ اسماع صفات کی کتاب ہے تیمیہ رحم اللہ نے اس میں شبہات کا بھی ذکر کیا ہے میں شبہات کو ذکر کر کے اس پر حد کرتا ہوں میں نے دیکھا جو ہیں میرے درس میں آ گئے جو مصر سے تھے اور جو عرب ممالک کے اب وہ سننے لگے کیا یہ ممکن نہیں دیکھے عالم کی فراست دیکھیں کیا یہ ممکن نہیں کہ میں شبہ بیان کروں اور وہ شبہ سن کر کے چلا جائے میرا رد نہیں سنے اور جو شبہ شبہ سن کر کے جائے گا اور کہے گا میں نے مسجد نبوی میں ایک اچھے عالم سے اس بات کو سنا ہے وہاں پر بیان کرنے والے کیسے غلط ہو سکتے ہیں ان کا خیال کرتے ہوئے کہ کہیں یہ شبہ پھیل نہ جائے اور بنا رد سنے وہ چلا نہ جائے میں نے مسئلے کا رخ موڑ دیا تاکہ ان کے فائدے کی بات کر دوں اور کسی گمراہی میں وہ نہ پڑ پھنسکے یہ ہوتی ہے عالم کی فراست ضرا برابر بھی بدعت اور اہل بدت کو راہ نہ دے بالخصوص اپنے اسٹیج اپنے مدرسے اپنی عوام کے درمیان یا اپنی مسجد اور اپنی ممبر کے درمیان اللہ اپنی ممبر کے اوپر اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں بات اور اہل بدت سے دور رہنے کی توفیق اسی طرح عطا فرمائے جیسے صحابہ کرام کو اور سلق صالحین کو توفیق عطا فرمائی تھی اور جو باتیں کہی گئی ہیں اللہ رب العالمین کو اسے ہمیں سمجھنے اس کے اوپر عمل کرنے اور اس کی نشر اشاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے صبح اللہ اللہ آپ لوگوں نے تعداد میں رہی اور انہوں نے ان تمام عورتوں کو سنا اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے تو سنت پر اللہ تعالیٰ مائن رکھے کل ان اللہ اصل کے فوری بات آغاز ہو جائے گا شروع ہو جائے گا اس لیے آپ کو اثر خلمیں اور دوست آباد پہ لے کر آئیں اللہ کو لا کر بار کر باتی السلام علیکم و رحمتہ اللہ <تصفيق>